احمد وهو صلى على رسوله الكريم اما بعد تعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءنا لكم خير رسول الله والصلي وسلم حسنا لمن كان يرجو الله والجلاله وذكر الله كثيرا صدق الله عنا وعني ان الله هو الملك صلى الله عليه يا الذين آبوا صدقوا عليه وسلم وتجزيمة صلى الله عليه وسلم من جواله و صلى الله عليه وسلم صلاة و صلى الله عليه يا رسول الله قرآن الكريم في مشهور و معروف آية يعني في العبادة كتب مالك لقد كان لك في رسول الزادي وسط حسن يطينا تم حالي بي رسول الله صلى الله تعالى يتقدمك انت في مبارك مش على ذهبين مش على رام لمن كان يبقى الله والجوء اس کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہے غلط رفیق اور اللہ کا ذکر اللہ کی یاد قطرت سے کرتا ہے یہ آیت شریفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے کمال اور ان کے اوسان کا تھاٹے مارتا ہوا نام قابل نار ایک سمندر میں آیت کا مضمون اور آیت کا جو مصحوم ہے وہ کتنا وقت ہے کتنا جامع ہے کہ اللہ کو عزرت اپنے بندوں کو اس آیت میں یہ ہدایت دے رہا ہے کہ اگر تمہیں بہترین زندگی گزارنا ہے اور کامیابی حاصل کرنا ہے کام کام زندگی سے ہم کنار ہونا ہے دینی اور تجنوی انعام و اظہار اگر تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر تم اپنے لیے میرے محبوبِ مقرم مسلم علیہ وسلم کی زندگی کو مشعل راہ بنا لو اپنی زندگی میرے محبوب کی زندگی کے مطابق گزارو اور اپنی زندگی کو میرے محبوب کی زندگی کے تعابق کر دو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے پتہ یہ چلا کہ سرکار دوارہ صلی اللہ کے آگاہ رہی کی حیات طیبہ تجربہ آپ کی زندگانی آپ کی زندگی ماحول وہ ہر ایک کے لیے مش اس حسایت میں یہ بتلایا گیا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حضور اکرم سل تعالی علیہ وسلم کا اسوئے پھنسانہ نشان زندگی کے لیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اور ایک بہترین ذریعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت میں دو طرح دو حوالوں سے تاریخ و توسیع ہو رہی ہے پہلی بات تو اس طرح کہ اس ہدایت میں بتایا گیا کہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رسوِ فتنا مش علیہ راہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے آپ کی حیات اور آپ کے اعال و افعال آپ کے احوال آپ کی زندگی کا ہر ایک قدم وہ کامیاب زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے اور یہی وسیلے کے معنی تو پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑا وسیلہ اور آپ کی حیات و تجربہ اعراز کر کر اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات طیبہ سے اعراض کر کر کوئی اگر کامیابی اور کامدانی حاصل کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتا یہ ناممکن بلکہ مخال ہے خلاط پیغمبر کثیر کہ ہرگز بمنطنت کہ کوئی بھی شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ سے ہٹ کر ان کی تعلیمات سے منہ موڑ کر کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے اس لیے ضروری ہوا کہ آپ کی زندگی کو آپ کے اسے خطنہ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے مشال رح بنایا جائے اور دوسری بات یہ کہ اس اسیت میں یہ بتلایا گیا کہ کسی دور کے مسلمانوں کسی ملک کے مسلمان ہوں اور کسی خطے کے مسلمان ہوں قیام تک کے مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات و طیبہ آپ کا حسبِ حسنہ مش پھر اور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ آپ کی امت میں اور انسانوں میں مختلف درجات کے مختلف مراکز کے لوگ ہوئے ہیں اور ہوں گے اتنے ہی لوگ ایسے ہوئے ہیں یا ہوں گے کہ جو بادشاہ کہلائے بادشاہ مقرر ہوئے سلاطین کہلائے سلطنت کے مالک ہوئے بحیر ہوئے حاکم ہوئے محکوم بنے مالدار بھی ہیں غریب بھی ہیں اور عیالدار بھی ہیں گھر بار والے بھی ہیں اور کتنے ہی لوگ ایسے ہی مختلف درجات کے حامل ہوئے ہیں اور ہوں گے تو جب ہم ان کی زندگیوں کے بارے میں غور کرتے ہیں تو اتنا تفاوت ہے اور ان کی زندگی ہر ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہے لیکن ان سب کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سب کے لیے یعنی تم کتنے ہی مختلف درجات کے حامل کیوں نہ ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسول حسنہ ایسا جامع ہے ایسا مکمل ہے کہ ہر ایک کے لیے آپ کی زندگی مبارک میں نمونے عمل موجود ہے آپ کی زندگی عالم گیر زندگی ہے اور آپ کا عصوۂ حسنہ عالم گیر عصوِ حسنہ ہے نمونِ عمل ہے اور ایسا عصوۂ حسنہ اور ایسی زندگی کا نمونہ عالم میں کسی کا نہیں ہو سکتا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ فلاں کا نمونۂ عمل جو ہے وہ ہر ایک انسان کے لیے قابل عمل ہے یہ اس اور یہ انتیاز اور یہ انفرادی شام صرف اور صرف سرکارِ تہارن صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو اس دنیا میں ہر ایک انسان کے لیے قابل عمل اور آپ کے علاوہ کسی کی زندگی ایسی ہمسب حسنہ اور نمونِ عمل کے اعتبار سے نظر نہیں آتی کہ جس کے نمونے کو جس کے مشلِ راہ کو اس حوالے سے پیش کیا جا سکے اگر آپ کی امت میں اور دیگر انسانوں میں اس طرح کے لوگ ہوئے ہیں کہ جو غریب بھی تھے بادشاہ بھی تھے تو اگر آپ آئیں اور دیکھیں تو اس سے یہ ثابت ہوگا اور آئے کریمہ کے حوالے سے بالکل یہ متحد ہوگا کہ صرف اور صرف آپ کی زندگی اور آپ کا اس حسنہ ایسا ہے کہ جو ہر ایک کے لیے قابل عمل ہے اور ہر ایک اس پر عمل کر سکتا ہے اور کی زندگی میں یہ بات نہیں مل سکتی یعنی عام لوگوں کو تو آپ چھوڑیں انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بھی ہمیں اس حوالے سے کسی ایک کی زندگی ایسی کامل نظر نہیں آتی کہ اس کا زندگی کا وہ عمل ایک طرف اگر بادشاہ کے لیے قابل عمل ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ محبوم کے لیے بھی قابل عمل ہو اگر ایک طرف اس کا نمونہ اس کی زندگی کی تکو دور اگر ایک مالدار کے لیے مثال راہ ہے تو دوسری طرف جو ہے قریب کے لیے بھی وہ مثال راہ بن سکے ایسا کوئی نظر نہیں آتا حضرت سیدنا الطیٰ عالیہ نبی نو السلام کی حیاتِ طبع پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ حضرت سیطیٰ علیہ السلام دنیا سے کنارہ کش ہوئے انہوں نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی یہاں تک کہ انہوں نے مکان نہیں بنایا اور اس طرح جب انہوں نے دنیا سے اپنا تعلق نہیں رکھا تو اب آپ کا یہ مش آپ کی یہ زندگی قاضی اور بادشاہ کے لیے نمونِ عمل نہیں ہو سکتی قاضی اور بادشاہ کے لیے اس میں کوئی جو ہے عمل کا نمونہ نہیں ملتا دوسری طرف حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبین عوام سلام کو دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑے بادشاہ ہوئے بہت بڑے سلطان ہوئے ان کی حکومت اور ان کی سلطنت اور ان کی ان کے حکم کا سکہ نہ صرف کہ انسانوں پر قائم ہوا بلکہ جنات پر نہ صرف کہ جنات پر بلکہ کائنات کی ہر ہر چیز پر ان کا حکم نازی ہوا اور اس طرح سے وہ سلطان ہوئے بادشاہوں کے لیے آپ کی زندگی ایک نمونہ بن سکتی ہے لیکن ایک فقیر کے لیے اور ایک غریب کے لیے آپ کی زندگی نمونہ نہیں بن سکتی بات یہ کہ اس حوالے سے اگر ہم ہاں دیکھتے چلے جائیں تو کسی ایک کی زندگی بھی ایسی جامع اور ایسی کامل نظر نہیں آتی کہ جو ہر ایک کے لیے راہ ہو لیکن اگر ہم سرکار تو صلی اللہ تعالی وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کی واحد زندگی ایسی ہے اور آپ کا نمونہ عمل ایک ایسا ہے کہ جو ایک طرف اگر بادشاہ کے لیے بھی راہ ہے تو دوسری طرف جو ہے رعایا کے لیے بھی راہ ہے ایک طرف اگر مالدار کے لیے بھی راہ ہے تو دوسری طرف جو ہے غریب اور فقیر اور مسکین کے لیے جو ہے وہ قابل حمل ہے اور وہ اس طرح کہ آپ دیکھیں کہ سرکار تو عالمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ایک طرف مفت مکہ پتا فرماتے ہیں تو آپ ذرا اور فرمائیں کہ وہ مکہ کہ جہاں آپ پر ہر طرح کا خدم کیا گیا ہر طرح کے مظالم اٹھائے گئے ہر طرح سے اربیتیں پہنچائی گئی ہر طرح سے تکالیف و آلام کے پہاڑ توڑے گئے لیکن جب وہ مکہ فتح ہوتا ہے اور وہ کچھ سارے مکہ جنہوں نے آپ کو شب و روز ستایا تھا جب آپ کے سامنے لایا جاتا ہے اور ہر ایک کو یقین ہے کہ آج اس کو اس کے جرم کی سزا ملنی ہے سب جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ان کی حرکتوں کی ان کو سزا ضرور ملے گی لیکن جب سامنے لائے جاتے ہیں تو آپ معافی کا اعلان دے دیا جاتا ہے اور یہ فرما دیا جاتا ہے کہ آج جو داخل ہو گیا اس کو امن اس کو آپ کو درگزر اور جو اپنی ہتھیار ڈال دے اس کے لیے آپ کو درگزر اس کے لیے معافی کا اعلان آپ اور فرمائیں کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبین علیہ السلام کے بھائیوں نے جو درد ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر کتنے روز ظلم کیا گنتی کے چند روز انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ظلم کیا اور جب وہ برادران یوسف حضرت یوسف علیہ السلام جب کہ وہ مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں ان کے سامنے جب کلہ لینے کے لیے وہ پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور ان کو کیا کہتے ہیں آج تم سے کوئی موافذہ نہیں میں آج تمہاری کوئی گرفت نہیں کروں گا اور تمہارا موافذہ نہیں کروں گا تمہارے ظلم کی کوئی سزا تمہیں نہیں دوں گا اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے اس طرح سے مخاطب ہوتے ہیں جنہوں نے چند روز ظلم کیا تھا لیکن سرکار تعلق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اور آپ کے اس وسنت پر قربان چاہیے کہ وہ اہل مکہ کہ جنہوں نے چند گھنٹے نہیں چند دن نہیں چند ہفتے نہیں چند مہینے نہیں بلکہ تیرہ برس تک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستایا تھا تیرہ برس تک آپ پر ظلم اور تقاریب کے پہاڑ توڑے تھے وہ اہل مکہ جب آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو سب کو آپ مہا فرما دیتے ہیں تو ایک یعنی کے لیے سرکار صلی اللہ طیبہ لے رہا ہے اور اگر اپنی زندگی آنا طریقے سے گزارنا چاہیں تو ان کے لیے بھی سرکار تو عوام صلی اللہ تعالیٰ کے حیات طیبہ مشا لے رہا ہے اور وہ اس طرح کہ ایک شخص اپنی زمین میں کاج کرتا ہے کھیتی لگا کر جب وہ کھیتی پنتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اپنی زمین میں لگی ہوئی ایک قطری حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو پتنگ حضور کے پاس لے کر حاضر ہوتا ہے اور خدمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی پر قربان چاہیے کہ آپ اس شخص کو کر سونا کا فرما دیتے اور اسی طرح سے ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ کی ملکیت میں بہت بڑا لیبر بڑ بکریوں کا ہوتا ہے آپ اس کے مالک ہوتے ہیں یہ شب حال ہو کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان دنوں تو بہت مالک بڑے جو ہے مالدار ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پر میں میری کیا مالداری تم نے دیکھی رسول اللہ اس وقت تو آپ کی ملکیت میں بہت بڑا لیبر بڑ پکریوں کا جس سے جنگل بھرا ہوا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہی بکریوں کا ریبر کے بارے میں جا میں نے آج ادا پر یہ شخص خوش ہو کر اپنے اتنا آدھا بڑھاتے ہیں اتنا دیتے ہیں کہ ان کو محتاجی اور فقر کا بھی خوف نہیں ایسے مالدار ہیں مالدار اپنے سامنے اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو کو سامنے رکھے اور یہ تو مالداروں کے لیے ہو گیا اور طریقوں کے حوالے سے اگر آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک پر نظر ڈالیں تو وہ بھی جو ہے اس طرح سے ایک منفرد جو ہے وہ یعنی پہلو نظر آتا ہے کہ جناب کونین کی دولت قوین کے خزانے مالک بنا آپ ہیں کون کی نعمت آپ کے دس پیار میں ہیں دس تصد میں ہیں لیکن آپ کو معلوم ہوگا اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے دولت کے کے جو ہے, ہے مہینوں دھواں نہیں اٹھتا ہے جناب پانی گزارا ہوتا ہے, ہے دھواں نہیں ہوتا ہے تو مساکین اس طرح سے سرکارِ عالم صلی اللہ تعالیٰ یہ حیات طیبات رکھیں کہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس یہ بھی رہا ہے اس طرح سے بھی آپ نے دنیا میں دن گزارے ہیں مان لیں کونین ہیں دو باپ کچھ رکھتے نہیں دو جہان کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں ہیں اور پھر اتنا حضرت اتنا بات سبھی اللہ تعالیٰ ہو ہیں تو اتنا اطا فرماتے ہیں اتنا ادا فرماتے ہیں کہ جناب ان سے اٹھایا نہیں جاتا ہے جھولیاں پھرتی چلی جاتی ہیں دامن بھرتے چلے جاتے ہیں پیمانگے جو ہے جناب آپ عطا فرماتے چلے جاتے ہیں لیکن ان کے ہاں جو ہے کوئی کمی نہیں آتی مالک قوم رکھتے ہیں دو جہاں بھی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں یہ ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ ہم اہل ویال والے بھی ہیں ہم گھر بار کے بھی مالک ہیں اہل عیال کے لیے اہل ویال والوں کے لیے اور سرداروں کے لیے بھی سرکار دوالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہے ایک مثل نمونہ ہے ہم اہل ویال والے ہیں ہم گھر بار والے کتنے اہل ویال والے ہیں کتنے ہم گھر بار والے ہیں ذرا دیکھے تو ہم نے ایک بیوی ہے کسی کی دو بھی بیوی ہوگی زیادہ سے زیادہ چار بیویاں ہو سکتی ہیں اور چند اولاد ہوگی لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی کہ وقت حضور کی نو بیویاں اولاد بھی ہیں تعماد بھی ہیں اور جناب اولاد کی اولاد بھی ہیں اور اسی پر اتفاق نہیں بلکہ لونڈیاں بھی ہیں مہمان مہمانوں کا بھی ہجوم رہتا ہے لیکن ان تمام کے حقوق ادا کرنے کے باوجود کسی کے کسی کے حق میں اور کسی کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملتا ہے کوئی ایک یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کے حقوق میں کسی طرح کی حضور ہے حکومت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی کمی آئی ہو اس کا حق پورا نہ ہوا اگر اس پہ آپ غور فرمائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی بھی منفرد زندگی ہے منفرد اور مخالف اپنی مطالفانہ حیثیت سے جو ہے وہ جناب گفتگو کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو یہاں تو عالم یہ ہے کہ جناب ایک بیوی جو ہے وہ بھی جو ہے شاقی نظر آتی ہے وہ بھی شکایت جمدی ہوئی نظر آتی ہے کہ جناب میرا یہ ہاتھ پورا نہیں ہوا مجھے شوہر سے یہ شکایت ہے لیکن اگر کوئی آج کٹر سے کٹر مخالف موجود ہو تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ کی یا یہ گیارہ کیمیاں ہوئی ہیں اور نو تو بیان وقت رہی ہیں ان نو میں سے کسی ایک کا بھی بیان کو دکھلا دو کہ سرکار عالم صلی اللہ تعالی کے بارے میں اس کی کوئی شکایت روایت ہوئی ہو کوئی شکایت بیان ہوئی ہو یہ بھی ایک منفرد پہلو ہے اور یہ بھی ایک منفرد مقام ہے اور یہ بھی ایک منفرد نمونہ ہے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ جناب اس حیثیت سے بھی دیکھا جائے تو خردار سالوں کے لیے اور رہن کے لیے بھی سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل اور جامع نمونہ ہے اس لیے لکم فی رسول اللہ حسنہ کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں اور اگر کوئی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور طاقتور ہونے اور تہیل اور نڈر اور بہادر ہونے کے حوالے سے دیکھنا چاہے تو اس حوالے سے بھی میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ ایک بے حیات طیبات نہیں جانتا کہ عرب کا ایک مسلم ابو رکانہ جو بڑا معروف اور مشہور پہلوان تھا جس کو کسی نے پچھاڑا مت نہیں چاہیے صلی اللہ تعالیٰ وسلم ایک مرتبہ جہاں یہ قیام ایک جنگل میں رہا سکتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گئے اب روکانا کی جب حضور پر نظر پڑی تو حضور کے پاس پہنچ جاؤ کہنے لگا کہ ہی تو وہ ہو کہ جو ہمارے محبود کو ہمارے لات مناس کو برا, برا کہتے ہو اور تسلیل ان کی حقارت کرتے ہو آج جو ہے میں تم سے جو ہے وہ مقابلہ چاہتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ حق جو ہے وہ کس کا خدا کا ہم بنا اچھا کر مقابلہ ہی کرنا چاہتا ہے تو چل آج یہ بھی دیکھ لے جناب مثکم سے رانا انداز سے کرتے ہوئے اور پتراتے ہوئے روز سے لہرے جناب پہنچا سرکار دو اللہ تعالی علیہ وسلم سے مقابلہ کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے ہی بار میں اس کو جو ہے جناب چکر لیا اس کے سینے پر فلاح ہو گئے. کرنے لگا کہ حضور ایسا لگتا ہے کہ میرے لاکھ غصہ ان کی توجہ میری طرف نہیں تھی اس لیے کہ جو میرے سینے پر سوار ہو گئے اور آپ ہٹ جائیے اس کے بعد دیکھتے ہیں مجھے ایک اور موقع دیجئے اور پھر جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ کیسے آپ مجھے پہچان سرکاری زوال سینے سے ہٹ گئے دوبارہ پھر مقابلہ ہوا دکھائے جانے لگے سرکار زوال صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ سینے پر سوار ہو گئے آہ... کہنے لگا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرے اس کا جو ہے وہ ابھی میری ہوئے مجھے ایک موقع اور دے دیجیے, دیجیے پہچاڑتا اچھا. ہوں آہ... سر صلی اللہ میں اچھا تیسری مطلب ابھی میں موقع دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ ہٹے تیسری مطلب مقابلہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ اعالآ وہلے ہی جو ہے بڑا ہوا, متعجب ہوا اور بڑا سار ہوا کہ دنیا کا کوئی پہلوانا تھا لیکن پچاڑ دیا بڑا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ حضور آپ کو جتنا میرا مال چاہیے وہ میرا مال کھاتے ہے آپ اس کو لیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کم گریب اور آپ کا جو ہے وہ بنا دل نہیں یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تیرے مالب مالب مالب مالب کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں تم سے یہی کہتا ہوں کہ تو کر مسلمان ہو کہنے لگا کہ حضور مگر میں مسلمان کو ہو جاتا ہوں لیکن عرب کی عورتیں اور عرب کے نوجوان عرب کے بچے میرے بارے میں کیا کہیں گے جناب پشتی کی تھی وہ نہیں سجھیا جناب ہار گیا سرکار صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جی علیہ وسلم. یہ بچہ فرمای یہ ہے اور ادھر پندرہ سے مہینہ سے مہینہ ساروں بند آپ کو وہ نہیں پاتے ہیں تو یہاں تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں روزانہ کا اگر پہلوان رہتا ہے تو آپ کا جانے دشمن وہ آپ کا مخالف آپ تشریف نہیں لانا چاہیے تھا سرکار سوالا اور سارا بہت خوش ہوئے اور بڑے مشہور ہوئے حمیدہ کا ممبا تھے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کبھی اور بڑے طاقت برفی تھے لیکن رحم و کرم تحال کے لیے جو ہے کسی سے مقابل نہیں ہوئے کسی سے مقابلہ نہیں فرمایا کسی کے سامنے کسی <سلام> کے سامنے سختی نہیں کی کسی کو ہے کسی کو کوئی تھپڑ تک اپنی داد کے لیے نہیں مارا ہے کوئی آپ کا خوانی کوئی آپ کا گناہ کوئی آپ کی لونی کوئی آپ کے مظاہرات میں کسی کو سرکار سے علیہ وسلم نے اپنی حیات سی بانے اپنی ذات کے لیے اس پر غصہ کیا ہو یا اس کو تھپڑ مارا ہو یا اس سے جو ہے پرسوئی ہو یا اس پر جو ہے رحمات ہوئے ہو اپنی ذات کے لیے کوئی لو گرم تلا پہ نہیں کرتا ہے یہی روی بلکہ ان کی دلیل ان کی بہادری اور ان کی شرائط کا تو عالم یہ ہے کہ قصبۂ جس کے بارے میں جناب قرآن غریب اللہ اتنا جب تم رتم اللہ یہ غصبے پر مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ اور مسلمانوں کو یہاں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ آج کے دن کو ہم بڑے کثیر تعداد میں ہیں. آج تو ہم کہیں بتایا ہونے ہی ہونے ہیں اس قطرت اور خیال نے ان کا نقشہ بدل دیا ایک موقع تو آیا کہ جناب شکیل سے دو چار ہو گئے اور پڑے جناب میدان چھوڑ گئے سرکاری صلی اللہ وسلم اپنی مبارک پر خبرتے رضی اللہ عنہ اور خبران عنہ یہ دونوں خبر صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ہوتے ہیں باقی سب کے سبزے وہاں سے چلے جاتے ہیں تم موقع میری قرآن کے ٹائم یہ جو ہے چلے گئے ایسے پر ایسے مرحلے پر سرکار وسلم کی جب یہ دیکھا تو مبارک اور سامنے جو ہے یہ فرماتے ہیں میں ان, ان, یہ فرمانا تھا کہ جناب کسی کو آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کسی کو آگے آنے کی ہم سن کر وہی پر جو ہے سب ہو گیا اور کسی کو یہ مزاج نہیں ہوئی کہ سر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کا یہاں پر حملہ لگ ہوتا تو یہ احتجاج اور یہ احتجاج بھی اگر آپ دیکھیں تو سرکار کے عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک رات سے بڑے بڑے تہادر بڑے بڑے اور بڑے طبی اور بڑے طاقت لیکن رحم کرم جو ہے بناتے ہیں کسی کو نہیں غریبار ہوا ہو غریب ہو, ہو. ہو. بات پہلوان ہو یا خاکم ہو یا نہیں ہو سب کے لیے یہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا متن نگے عمل ہے اللہ تعالیٰ رقم اپنے اسی نگے عمل کے پیر وقت فرمایا